بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فان تابوا واقاموا الصلاهات واعطوا الزكاه فاخوانكم في الدين وَنُفصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غیر مسلم کفر و شرک سے طائب ہو جائیں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تو جس طرح کفر و شرک سے توبہ نہ کرنے والا مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں ہے بالکل اسی طرح سے نماز نہ پڑھنے والا بھی نماز قائم نہ کرنے والا بھی مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے دوسری جلد صفا ایک سو انہتر میں حدیث نمبر ہے چھ پانچ سو ستہتر کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے پابندی سے پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے وافر علیہ اور جس نے ان کی حفاظت نہیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا ما فرونا و حام و کارونا ابن خلفن وہ فرعون حامان قارون اور کارون اور ابیبن خلف کے ساتھ ہوگا اور فرعون حامان قارون مان کارون خلف وغیرہ یہ بہت بڑے بڑے کفار ہیں اور انہوں نے یقینی بات ہے کہ دو دخور جہنم کے اندر ہی ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حفاظت نہ کرنے والا نماز کی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو بہرحال نماز کے بڑے ہی فوائد ہیں اور اس کی بڑی ہی اہمیت ہے تو دن رات میں اللہ رب العالمین نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ان پانچ نمازوں کی کچھ رکعات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دے رکھی ہیں اور کچھ نفل ہیں جن کو سنتیں یا رواتب کا نام دیا جاتا ہے تو کل وہ رکعتیں جو فرضی نمازوں کے علاوہ فرضی نمازوں سے پہلے یا بعد میں ہیں ان کی کل تعداد اکتیس ہے اور فرضی نمازوں کی فرضی رکاعتوں کی تعداد ساتھ میں لی جائے تو کل اڑتالیس رکعتیں بنتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ نے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کی فجر کی جو دو رکھتے ہیں رکعت الفجر خیر من و ما یہ دنیا و معافی سے بہتر ہے اسی طرح سعید بخاری کتاب تحجد باب تو آہدی رقآ الفجر حدیث نمبر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا فجر کی ان دو رکھتوں کا خیال رکھتے تھے اور اہتمام فرماتے تھے فردی نماز کے علاوہ اور کسی نماز کا اس قدر اہتمام نہیں کیا کرتے تھے تو یہ فجر کی دو سنتیں ہیں دو نفل ہیں فجر کی نماز سے قبل اور دو رقطیں فرایت ہیں فجر کے یہ کل چار رکعتیں پڑھنا فجر کی نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح چار رکعتیں زہر کی فرض ہیں اور جامع ترمدی باب سے رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حافظ على اربع ان قبل زہر و اربا ہر راما اللہ کہ جو بندہ زور سے پہلے چار رکھتے پڑھتا ہے اور چار رکھتے ہی زہر کے بعد پڑھتا ہے مکمل حفاظت کرتا ہے مسلسل پڑتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دے گا تو یہ بہت بڑی فدیلت ہے کہ بندہ زہر سے پہلے چار رکھتے اور چار رکھتے زہر کے بعد پڑے تو یہ کل زہر کی بارہ رختیں ہو گئی چار پہلے چار بعد میں اور چار زور کے فرائض ہمارے ہاں تو عبومت دیکھنے میں یہی یہ آتا ہے کہ زور سے پہلے بھی دو رکھتے پڑھتے ہیں اور بعد میں بھی دو رکھتے پڑھ کے ہی بھاگنے کی کرتے ہیں تو بہرحال بہت فضیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ان رکتوں کی جو چار زہر سے پہلے اور چار ظہر کے بعد پڑی جاتی ہیں کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دیتا ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح چار اثر کے فرائد ہیں تو اثر کے فردوں سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکتیں پڑھنا ثابت ہے جامع ترمدی کتاب و صلات باب ماجات لاربع قبل الاسر حدیث نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے فرمایا رحم اللہ مرآن صلی اللہ قبل الاسر اربعن اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے پر رحم فرمائے رحمت کرے جو اثر سے پہلے چار رختیں پڑے تو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے آج کل لوگ بڑا بڑا لمبا چوڑا سفر کرتے ہیں بزرگوں سے جا کے دعا کروانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں انبیاء کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں مستجاب الدعوات ہیں دعا کر رہے ہیں رحمت کی اس بندے کے لیے جو اثر سے پہلے چار رقطیں پڑھتا ہے اسی طرح نماز اثر کے بعد بھی دو رکھتے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سیدہ آئسہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے قبل صبحی و رک بعد نے اثر دو رکھتے صبح سے پہلے صبح کی سنتیں کبھی آپ نے نہیں چھوڑی اور اسی طرح دو رکھتے اثر کے بعد یہ بھی آپ نے کبھی ترک نہیں کی ہمیشہ پڑھی ہیں سعید بخاری کتاب مواقع باب مایو صلی بنواط حدیث نمبر پانچ سو بانوے میں یہ فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عما کا موجود ہے اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے سرن والا جہرن، نا پوشیدہ نہ اعلانیہ حالت سر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں چھوڑتے تھے اثر کے بعد کی دو رکھتے ضرور پڑا کرتے تھے تو بڑی اہمیت ہے ان اثر کے بعد والی دو رختوں کی بھی جن کو لوگوں نے آج بالکل کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت بھی ایسی ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا تھا اور یہ حدیث بھی مفتا علیہ ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کچھ لوگ اثر کے ان دو رختوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی سنی نہیں جس نے نہیں سنی تو اس کا قصور ہے حدیث تو بخاری مسلم کی ہے پھر کچھ لوگ ان دو رختوں پر یہ اعتراض بھی وارد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زور کی دو رختیں رہ گئی تھی تو آپ نے وہ اثر کے بعد پڑی تو یہ وہ اثر, اثر کے بعد جو دو رختیں پڑھی ہیں یہ وہ زور والی ہیں لیکن یہ اعتراض بھی باطل اور غلط ہے کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث آپ نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہی ہیں لم یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ یادعوہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑا نہیں کرتے تھے تو زور کی جو دو رکھتے رہ گئی تھی سنتیں وہ تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھی نہ روزانہ تو نہیں پڑھنا شروع کر دی تھی تو یہ زور کے بعد والی نہیں بلکہ مستقل رکعتیں ہیں پھر کچھ لوگ ایک اور بھی موش گافی چھوڑتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل شروع کرتے تھے تو پھر کرتے ہی چلے جاتے تھے اس پر ہمیشگی کرتے تھے تو آپ نے ایک دن زور کی رکتیں اثر کے بعد پڑھی پھر ان پر ہمیشگی کی رکھتے زور کی ہی تھیں وہی پڑھتے رہے لیکن یہ بات بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری نمازیں رہی ہیں بر وقت ادا نہیں کر سکے لیکن ساری زندگی آپ ان کو لیٹ کر کے ہی پڑھتے رہے ہوں یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے مثال کے طور پہ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی صحابہ کرام سے بھی رہ گئی سورج نکل آیا سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے پڑھی مشہور و معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کتاب واقعی کی, کی صلات بابل آدان بادابل الوقت حدیث نمبر پانچ سو نبے کے اندر تو ادھر والے طور پر موجود ہے کہ سورج نکل آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دار ہوئے آپ پھر اس جگہ سے نکلے دوسری جگہ پہ, پہ پہنچے اور آپ نے آدان کہلوائی دو رکھتے سنتیں ادا کی گئیں اس کے بعد پھر آپ نے جماعت کروائی صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے بعد جماعت نماد ادا کی اگر یہی اصول ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر آپ ہمیشہ سورج کے طلو ہونے کے بعد چار رکھتے پڑھتے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے شروع کر لی ہے اگر سے قدا کر کے ہی پڑی ہیں جس طرح زہر کے بعد والی رکھتے کدا کر کے پڑی ہیں زہر کے بعد والی پر آپ نے ہمیشگی کر لی اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد والی رختوں پر آپ نے ہمیشگی نہیں کی یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک نماز کدا ہو جائے اور آپ نے ایک مرتبہ اس کو لیٹ پڑا اور پھر ہمیشہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہے ہوں یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا ہے اسی طرح اثر اور مغرب کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی غذبۂ خندق کے موقع پر یہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے تو آپ نے اثر بھی پڑھی مغرب بھی پڑھی پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی عشاء کے وقت میں یہ تینوں نمازیں ادا کی لیکن آپ نے یہ سلسلہ شروع نہیں کر دیا کہ ایشا کے بعد اثر روزانہ پڑے اور مغرب بھی تو اس لیے یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اگر کسی کے ہاں خانہ دماغ میں چھپا ہوا ہو تو وہ اس کے دماغ کا اور اس کی سمجھ اور فہم کا قصور ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیک کام ابتدا سے شروع کرتے نئے سرے سے شروع کرتے تو اس کے متعلق آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو ہمیشہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترغیب بھی دلائی ہے فرمایا ہے حدیث نمبر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پیارے امال وہ ہیں جن پر ہمیش کی کی جائے ہاتھ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اور صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث کہ یہ بھی الفاظ ہیں قَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَعْوَ مَا عَلَيْهِ صَاحِبُهُ حدیث نمبر ساتھ سو اور پچاسی میں کہ آمال میں سے پسند ترین اللہ رب العالمین کے ہاں وہ معامال ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے جن کو سر انجام دینے والا ہمیشگی کرے لیکن ابتدار نے سیرے سے کام شروع کرے تو پھر مثلا کوئی بندہ تحجد نہیں پڑتا اس نے تحجد کا آغاز کر لیا تو اس پہ دوام کرے ہم کی کرے کوئی بندہ صبح و شام کے اوکار نہیں کرتا اس نے شروع کر لیے تھوڑے کرے لیکن روزانہ کرے دوام کرے یہ ہے مانا یہ نہیں کہ کوئی نماز قدا ہو گئی اور پھر اس کو ہمیشہ کرتا رہے کدائی دیتا رہے اسی طرح ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا تھا یہ اثر کے بعد کی دو رکھتے ہیں تو خاصے والا قانون بھی غلط ہے کیونکہ حافظ نے فت الباری کی حدیث نمبر پانچ سو بانوے اور پانچ سو ترانوے میں اس کی اچھی خاصی تردید کی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے تو اصول دین اسلام کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کریں جو بھی عمل سر انجام دیں وہ آمہ ہی عامہ ہوتا ہے وہ لائق اتباع لائق پیروی ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ اس پر عمل کریں بغیر پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے یا نہیں جب تک اس کے خاصہ ہونے کی دلیل نہیں آ جاتی اور یہی عمل صحابہ اکرام کا تھا صحابہ کرام کا طریقہ تھا کوئی کام نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تو فورن شروع کر دیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے یا نہیں مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتا اتار دیا صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے صحیح ابن حبان کے اندر اور سن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 650 اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات آتی ہے مشہور و معروف واقعہ ہے نماز میں تو وہ سوال کر ہی نہیں سکتے تھے جس طرح سے نبیرہ سلاط و اسلام کرتے اسی طرح کر دیتے تو صحابہ کرام رد مجمعین کا یہ انداز اور طریقہ کار تھا تو نبیرہ سلاط وسلام جو بھی عمل کریں وہ عامہ ہی ہوتا ہے خاصا نہیں ہوتا قاعدہ قانون یہی ہے البتہ خاصے کی کوئی دلیل آ جائے تو پھر خاصا بن جائے گا جب تک دلیل نہ آئے تو نبی علیہ السلط اسلام کا قول اور عمل وہ عامہ ہی سمجھا جائے گا اور عامہ ہی رہے گا اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ انمرات الحبت نفسا کوئی عورت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کر دے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے آپ ارادہ کرے تو نکاح کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی فرما دیا ہے خال ستن لک من دون المؤمنین یہ آپ کے لیے خاص ہے دوسرے ایمانداروں کے لیے نہیں ہے یہ, یہ الفاظ اللہ تعالی نے کیوں استعمال فرمائے ہیں اس لیے کہ اگر خالص لک کے الفاظ استعمال نہ کرتے تو یہ اما بن جاتا یہ چیز بھی عام ہو جاتی کہ کوئی بھی عورت کسی بھی ممن آدمی کو کہتی کہ میں اپنا آپ تو یہ ہبا کرتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ نکاح رچا لیتا اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیر ہی تو یہ نبی السلاۃ وسلام کا خاصہ تھا فرمایا ہے خال لاک دون المؤمنین تو اسی طرح سے ایک اور دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے والوں کو روکا کرتے تھے سر نبی داؤد کے اندر باب رکھا ساتھی مداقع حدیث موجود ہے یہ والی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے خاصا کی کہ یہ نبی السلام اسلام کا خاصا تھیں عصر کی دو رکھتے تو یہ دلیل واقعت خاصا ہونے پر دلالت تو کرتی ہے لیکن اس کی دلالت اس وقت صحیح ہوتی جب یہ پایا ثبوت کو پہنچتی لیکن یہ روایت پایا ثبوت کو پہنچتی نہیں ہے اس میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق تدلیس کا عادی تھا مدلس ہے اس نے ان کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے سیما کی تصریح نہیں کی لیکن اصول اور قانون یہی ہے کہ جب مدلس راوی سیگا ان سے روایت کرے تو اس کی روایت نا قابل قبول اور مردود ہوا کرتی ہے لہذا یہ روایت پایا ثبوت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے خاصا ہونے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی پھر سیدہ آیسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ دو رقطیں پڑا کرتی تھیں بہرحال یہ دو رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ام المین عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے خاصا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے ہاں اس بارے میں کوتا ہی کی جاتی ہے اثر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی یہ دو رکھتے نہیں پڑھی جاتی ایک اور بھی اعتراد کیا جاتا ہے نبی السلط اسلام نے اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن اس منع کی بھی جو حقیقت ہے وہ کم ہی لوگوں کو پتا ہے سر نبی داؤد کے اندر پورا باب موجود ہے من رکھا سفی اذا ما ادا کانتی شمس مر کہ جب سورج بلند ہو تو اس وقت تک اثر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے اور دلیل کے طور پر حدیث پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ لاتوس بدل اثر کے بعد نماز نہ پڑھو اللہ ہاں مگر اس حال میں کہ جب سورج بلند ہو تو جب تک سورج بلند رہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج بلند رہے جھکے نہ زرد نہ ہو اس وقت تک اثر کے بعد نفل نوافل پڑھنے کی اجازت ہے چھٹی اور رخصت ہے منع نہیں ممانعت کا وقت سورج کے زرد ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ حدیث واضح ہے اس بات پر کہ اثر کے بعد جو نماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ ممانعت متلا نہیں ہے العلی طلاق نہیں ہے بہرحال اثر کے بعد والے ان دو رکھتوں پر جتنے یہ پانچ چھ اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتناہ نہیں ہے جو واقعی عذر بن سکے اور یہ دو رکتے بھی ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور صحابہ نے بھی پڑھی ہیں اور یہ آپ کا خاصا بھی نہیں ہے تو یہ ملا کے ساتھ اثر کی کل دس رکعتیں بنتی ہیں اسی طرح تین فرائد ہیں مغرب کے اور مغرب کی ادان سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ سلو قبل مغرب سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو, پہلے نماز پڑھو، تیسری وتوا فرمایا جو چاہتا ہے وہ پڑھ لے اسی طرح سے بخاری کے اندر آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے بین کلی آدان نئی نی ہر آدان اور اقامت کے درمیان نماز ہے ادان و اقامت کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح مغرب کے بعد والی دو رختیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن رات میں بارہ رکھتوں پر حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے <تصفح> وہ بارہ رکھتے کون سی ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد مغرب کے بعد والی دو رختیں تو ثابت ہی ثابت ہیں پھر یہ کل سات رختیں مغرب کی بن جاتی ہیں اور اسی طرح عشاء کی بھی کل پندرہ رختیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دو رگتے فردی نماز سے قبل اسی حدیث کی وجہ سے جو آپ نے پہلے سنی ہے سہی بخاری کے حوالے سے کتاب باب العدان بابو بینق اللہ حدیث چھ سو ستائیس میں بینک ادا نئی کہ ہر ادان و اقامت کے درمیان نماز ہے تو اس حدیث سے بھی ایشا کی نماز سے پہلے دو رگتے ثابت ہوتی ہیں کچھ لوگ عشاء کی نماز سے پہلے چار رکھتے پڑھتے ہیں تو چار رقتوں کا کتاب و سنت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالی ہیں چار عشاء کے فرائد ہیں اور اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد چار رکھتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سعی بخاری کتاب العلم باب السمر فی العلم حدیث نمبر 117 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہو کا فرمان موجود ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام الممینین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے نماز پڑھی پھر گھار آئے اور آپ نے چار رکھتیں ادا کی اور اس کے بعد آپ ہو گئے تو یہ چار رکھتے عشاء کے بعد والی ہیں جن کو عموماً کچھ لوگ دو سنت اور دو نفل کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح ویتر ایک تین پانچ سات نو جتنے بندہ پڑھ لے نماز ویتر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کے بعد دو رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ بیٹھ کر پڑا کرتے تھے مسلم باب جامع اللہ ومن او ماردا حدیث نمبر 746 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو انہیں پورا سواب ملتا تھا اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملنا یہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تھی کہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھیں تو نصف ثواب ملتا ہے تو نبی سلاۃ السلام کے پاس گیا آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ کا فرمان ہے کہ بیٹھ کر آدھا ثواب ملتا ہے اور خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں تو خاصا ہو گیا رسول اللہ علیہ بیٹھ کر بھی پڑھیں تو ان کو پورا ثواب ملتا ہے تو اس طرح یہ دلیل ہوتی ہے خاصے کی کہ میں تو بھاری طرح نہیں ہوں اس معاملے میں صحیح مسلم باب جواز نافلا قائما و قائدن و فعلی باز رکعت قائمتن و بعدها قائدن یہ حدیث نمبر 735 ہے تو یہ بیتر اگر تین مقرر کریں عشاء کے بنا لیں تو کل 15 رکھتے بنتی ہیں عشاء کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو یہ کل ملا کے اڑتالیس رقطیں بن جاتی ہیں چار فجر کی بارہ زہر کی دس اثر کی سات مغرب کی اور پندرہ عشاء کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ان پہ دوام اور ہمیشگی کرنی چاہیے کیونکہ سر نبی داود کے اندر حدیث نمبر آٹھ سو چونسٹھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا پہلے فرد نماز کا حساب ہوگا فرد نماز میں کمی کو تاہی نقص ہوا تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس میرے بندوں نے فردوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی ہوئی ہے اگر پڑی ہوئی ہے تو فردوں کی کوتا ہی کمی اس سے پوری کر دی جائے تو نماز کے حساب میں کامیاب ہو جائے گا تو اگر بندے نے صرف پڑھے ہی فرد فرد ہو نفر پڑے ہی نہ ہو بلکہ نفر پڑنے والوں کو مزاق اڑاتا رہے اور فردوں میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان اگر فردوں میں کوتاہی کرے آخر انسان ہے کوتا ہی ہو ہی جائے گی تو نفل اس کے پاس موجود نہ ہوئے تو پھر فردوں کی کمی کو تاہی والا جو نقصان ہے وہ کدھر سے پورا کرے گا لہذا فرائض کو بھرپور انداز میں ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اہتمام رکھنا چاہیے تاکہ فرائض کی جو کمی کو تاہی ہے اگر کبھی کچھ رہ جاتا ہے کچھ کمی اور نقص واقع ہو جاتا ہے نماز کے دوران تو اس کے بندے کے نوافل سے اس کے فرائض کی جو کمی ہے وہ پوری کر لی جائے کل قیامت کے دن اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ رب العالمی دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اما علیہ ابلاغ